والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المستشاة وعلى آله وآصحابه ولا اله الا هو الصحابه الصدق والصفا سبحان الله ما بعد فهد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا سبيل من أناد إليه وفي مقام الآخر ولا تتبعوا الهواء فيضلك عن سبيل الله آمنتك صدق الله مولانا لذين وبلغنا رسول النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسلو معلم بي يا أيها الذين آمنوا السل مو تسلی سلاد ر سلام وال سی دیا رسو لم لا آل کا وا سیا سی دیا ہبھی بند سلام کیا سی یا تم نبی والا یا مکین کلو دل معذر سنی مسلمان السلام علیکم جناب دا گاؤں وچ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے محترم برادران عزیزاں محمد عبد الرشید صاحب انہاں دے برادران انہاں دے دوست احباب معاونین نوجواناں نے دعوت دتی اللہ صدقہ مدینے دے تاجدار بندہ فرما دے اور کلمہ حق آخنے کی توفیق بخشے دوستو دور دراز تو تشریف لائے ہو تھوڑے وقت انشاءاللہ ان شاء اللہ میں کیمتی گلا جناب سماعت فرماؤ گے جڑیا دنیا اور آخرت دونوں جہانا سڈے واسطے مفید سابت ہو موضوع جناب, جناب دے سامنے جڑا پیش کرنا, کرنا ہے وہ ہے شراب مستقیم, مستقیم اور اولیاء اللہ اللہ تعالی ان پاکوں کا سدکائی موجود سیابی بندے معاف فرماوے اور ہدایت کامل لاتا فرماوے دوستو یاد رکھنا ایک اللہ تعالی دی کلام ایک اللہ تبارک وا تعالی دے انعام والے بندے نے مخلو ساری ایک جیسی نہیں تو دیکھو سیکھو فصل بیج دسل کوئی جڑی بوٹیاں نکل آن تلف کرنا پہن پھر جڑے فصل اگ دی تو کدو سارے تیلے ایک جیسے ہوں کوئی بچارا ڈگا کوئی صدہ کوئی سڑیا کوئی کسال یہ تسا دیکھ ہو فصل درخت ویخو درخت ایک جیسے نہیں جانور چھو جانور ایک جیسے نہیں کوئی ہلال نہیں کوئی حرام نہیں کوئی پلیت نے کوئی پاک نہیں کوئی قیمتی نے بہت ہی کیمتی نے اندر اللہ سونے کستوری رکھی وہ کدو اتے جنگل چ لبا وہ نصیب لبتا کسی خاص جنگل جہی دلہ سونے نے چودہ ہزار روپے تولے والی کستوی رکھی اسی طرح اللہ سونے پیدا تسا ساریا نو فرما چھوڑے مگر اللہ سونے نے کئی بندیا ن جنیا اوہی بندے رب اور اوہی بندے نے اللہ دے دوست اور اوہی نے جڑے سیدے راہ کے ترن والے وہ خلاصہ ہے تعینات نے خود جا کے اخیر نکلتا ہے نا اس طرح انسان جا کے اخیر اللہ دلی نکل اللہ پیارے لوگ, دے دوست اور پیارے لوگ دے دوست اور اس دی وجہ خالق خال کے نگاہ مبارک دل اللہ سونا برادری نہیں ویکد یہ جٹ خانے موچیے تیلی سیا فلا ذات کا جلایا دا ویڑا خالق کے تعنات لئے صاف چکرے دنیا تو رب جلائن چن لینا کیونکہ اللہ سونے جسماں دا کوئی تعلق نہیں اللہ سونے نال دل دا تعلق روح دا تعلق دے نہ کد کاٹ ویخ د نہ شکل ویخ د نہ برادریاں ویخ د نہ ملک قوم ویخ د ج وکھد تو صرف ایک انسان دا دل ویخ د جس دل جتنا دنیا تو آزاد گا اتنا ایک کی مولا کریم سونے دے قرب و جوار اور اللہ کی نزدیکیت ہو رب سونے دا اُن ایک محبوب اور منظور نظر دل گا جنہ کوئی دل دنیا تو خالق کائنات نے شرکت دوبارہ نہیں کرنی جس دل چیر وسد ہوئی شہر ہو رب ایتھے ایسا کی لینا صاف ہوے گا سارے لیس اس دل نو اپنے لئی چن لین بزرگ مثال دے نے۔ دنیا دیا لذت آ جان خوج سمجھو جی والے ہیں وال سر ہیں فرق دل چ ایک وال جمپے نہ بندہ مر جائے دل, دل اندر وال پے نا بندہ مر جل چال گیا تے بندہ مر گیا دنیا کی محبت جیڑی اس دنیا کا پیار دل چیا تو سمجھ ل وال پیا دل کی چھٹی مر گیا بندہ جی مردہ لگا فرد اسی واسطے اللہ سونے نے سنو جنت رب نے رکھنا دے جسم ہوں. اکای. اکای. ازیسے ازیسے ازیسے تے وال نہیں ادیس ہے جردن مردن ساف ہونے والا کہ اس ویلے انسان کا جسم سارا دا سارا دل وگو روشن سے منندر ہو جائے ات اتا... سمجھو ہوں دل ادر او اسلے بندہ خراب پہ دل ہونے کر کے بندے نے ہر ویلے اپنے رب نیک رہے کا جا کے نسیب والے کا رب سونے کرب سونے کیونکہ اسلے بندہ سرا پی دل بن چکیا ہونا اسلے وال گوارہ نہیں رب نے کیتے جسم اتے نے دنیا وال دنیا دی خواہش دا لے اگیا تے دل چیل مریا نہیں دل مریا تو باقی بندہ کی راہ دے سی دل نے ویخنا ہوں کدی حق دا راہ دس سکتا نہیں اس واسطے حق دا یا راہ جے دسد تو اونا اللہ د پیارے نو جو خدا ہے جل دا اللہ کو سوا ہر شہ تو خالی تے پاک ہو جائے تا خالے کے اس نے فرمایا والا تے ال ہوا تکان سبھی اللہ میرا ڈٹ کے آخو سبحان اللہ اللہ سونا حضرت علیہ السلام پیغمبر نو فرماؤں اے میرے دار آپ خواہش میں پچھے نہ چلی فیصلہ کرنے ویلے کیونکہ ملو آپ خلیفہ و کلسنگ اللہ بے خلیفہ اور بادشاہن دنیا پہ اے میرے دارود فیصلہ کر دے وے خواہش دے نفس بے پیچھے نہ چلے آ جے ورنہ فائیو دل کا سبیر ورنہ تو خواہش اندر والی حق دے رہا تو ہٹا دے گی حالانکہ نبیان دا نفس پاک ہندہ ہے نبیان دا دل ہر خواہش تو پاک مصفح ہندہ ہے اللہ سنے نے انہا نور دے بنایا ہندہ ہے مگر عید باوجود اللہ سنے انہا نور دے فرما ہندہ ہے اے میرے دعوود ہدایت دیرانوں کا امن کھڑ بھی خاطر اپنی خواہش میں پیچھے نہ چلے آجے ہمیشہ میری وہی میں پیچھے چلے آجے جنہیں میں وہی فرما مانگا اوہ میں تسام فیصلہ فرمان آجے اللہ دیا بندیا توجہ فرماؤ ہر دل دو تے جس دل دنبر دل دے شیشے دے اتے دناب نفس دا غلبہ ہو جاوے ایسے دنیا دی خواہشات دا غلبہ ہو جاوے سمجھ لے دل دو شیشے دو تے پھنب پائے گئیوں ہن دل دے شیشے دو یا ایک دے دو نظر آمن گے یا حقیقت نظر آوے گی نہیں اللہ وحد اولا شریک مولا نے جلا دلا دل دل ہمیشہ حقیقت والے راہتے ہوں جس دل اندر اللہ تو سوا کوئی وسدا نہیں اللہ فرما ہے یہ دن سیرا چل مسکا تنہم تحلئی ولا وی اللہ فرما ہے میرے پیس سوال کرو میرے بندوں میرے پا یا اللہ سرا صراط مستقیم سیدے رستے دی ہدایت تا فرما اگے گل رب سونے روک نہیں رب فرما دے سرا پلین ام ام تالی رستا انہوں دا یا اللہ تا فرماوی جنہ کے انعام فرمایا خدا دے بندے آگور فرما ا اللہ فرماؤں ب غائیر ہ علیہم بے آ غضب آلے پہ گمراہ دے رس پہ تو بچاوی مولا او کیڑے غضب والے پہ گمراہ لوگ جے اوہ ہی نے دیڑے تیرے میرے رنگے ہاں جی گمراہ لوگ جیڑے نفس دی خواہش دے پچھے چلن والے جے ہاں جی ہدایت درستہ ہمیشہ اللہ انہاں نیر خاندائی انہاں نیتا فرماؤں دائی جڑے لوگ تمام دنیا دیا خواہشانوں چھڑ دے میلے آپنے مولا ایک کائنا دے پچھے آپنے دل ڈٹ کے شبھا سبحان اللہ وضاحت کرا گا جانا گئے ہر بندہ آتا ہے کوئی آدیس پل لوا گا کوئی ترجمے قرآن رکھی خلائی کوئی ترجمے حدیث رکھی خلائی ہاں جی وہ آد مین کوئی نہیں کسی آپ ہی راہ لب لوا گا ساری رات لت کر لے سر ہٹا کر لو قرآن پڑھنا روے کبھی قرآن پلہ فاؤنونا نہیں قرآن او پلہ فراؤں جنہیں دل دا پلہ اپنے رب نو فایا ہوں فرما ڈٹ کیا سبہ بڑی فرماجی گمراہی پیلا نٹا گئی جی سڈے دل در پی گئی جڑا ہر بندہ جناب ترجمے پیچھے پی گیا انہیں آخیا میں ترجمہ پل مالا قرآن فرما لو و کفیرو وایا ہی سیرا فرماؤں اسے قرآن نال میں گمراہ کرنا بہتیا نی بہتیا نو ہدایت دینا اسے قرآن یا مولا گمراہ کرنا فرماؤں ہوا میں لو بے ال فاس میں گمراہ انہوں کرنا قرآن تو جہی خواہش کے پیچھے چلن والے <سؤال> نے جڑے فسکو فجور کرنے والے نے جڑے بدکاری پینے والے نے حداں تر یا مولا ہدایت دینا قرآن اللہ فرماؤں گا ہدایتما اے باقی انہوں پہ چل رہے تو انہوں راہ لب جائے اپنے آپ قرآن حدیش چو کبھی راہ لب سک اب تردو امریکان اردو دیا گلا پڑھو اپنے مولا علی سرکار دی جنگ پی ہندی سی خارجیاں نے ہاتھ قرآن فڑیا ہوا سی لکا نو آ سن ساڈے مولا علی سرکار مشکل گسواہ نے فرمایا کل چپ قران دے علی رب دولان دے چاری تو جو ہے ذرا ڈٹ کے آخو نا سبحان اللہ تھکیا میں روزانہ تقریر کر کے ساتھ تھکے نہ رکھنا سوکھنا سب ہوں قرآن خارجیاں مگر قرآن ان پر اے مقابلے دقابلے کھڑے نے ان مردو نو ای پتا نہیں جے قرآن سدے کول ہوں پھر قرآن والے علی د کیونکہ ہنور فرما دے نل قرآن و علی, و علی اال قرآن علی قرآن نال قرآن علی دجپالا ہاتھ سونا چکے نے علی دلوار سی خارجیاں ہاتھ قرآن سی وجہ کیلوڑ دے نے علی قرآن لے، قرآن علی اور چوپ قرآن دے گھر دے گھر آ سک ہندو گھر آ سکے دے گھر جا سکتا ہے یونی جا سک, دے، دے جا سک پر شیر ربانی ورگا قرآن قران رحمت علی گنگ والے قرآن قرآن صرف فکیلانے صرف ایمان آ سکے کسی دوسرے نے قبضہ پا سکنا نہیں खुदा दी कसम कर करके आना इसे वास्ते जे खाली कुरान दी गल करेंगा जाए जाए फिर कुरान तो हिंदू दे घर हिंदुआ कईयो भी कुरान रखी खड़े ने शीए भी रखी खड़े ने मरदई भी रखी खड़े ने यूदिया के मुल्क अमरीका भी कुरान है वे मगर मगर कुरान हर थां त्यादे مگر ولی ات ہی جی آ سکتا ہے جیت مولا پسند وجہ جی جی نفس آر پرست آر سن دنیا دے کتے سن علی رب دا شیر سلور نے فرمایا قرآن پڑن گے خارجی مگر سنگو ہٹھا نہیں جائے گا تے علی پاک دے ہٹھا جو گیا اے دل وچ قران اترے اے مولا علی سرکار فرماون دے نے اور دل تے توجہ کبھی سنی نہیں ہونی پہلی باراں کرن لگا جنہ سنیے پہلوں نہ میرے کوئی سنی توجہ ہے ہن وہ قرآن او نا دے کول سی پر نفس کے پیچھے سن اندر خواہش بے پیچھے سن مالی نے رسول اللہ بھی بال گال دل دا ویڑا دنیا تن ساف انسال فرمائے علی مشکل خوشحال دے نے اگر نو رب اختیار دے بے فرماوے علی دس جنت لینی ہوں یا مسجد لینی علی مشکل کشا فرما مین رب سونا اختیار دے, دے آخ علی دس مسجد چنے گا یا جنت چنے گا تو میں اپنے رب گا مولا مین جنت کی بجائے تیری مسجد چاہیے وہ سونا کیوں فرمایا اس واسطے جنت سواست رب دا دیدار بھی ہوا اتے دا دیدار بھی گا مگر اتے نفس دا حصہ بھی پیا اے کھون دیا چیزاں بھی ہیں پیو دیا چیزاں بھی ہیں कसूर भी है उथेल मेरे दुश्मन नफस का हिस्सा भी पै इस वास मैं ओन पसंद नहीं करांगा जे मैनू रब चा आके दस की चूना में मैं आख मौला मैनू मस्जिद से दे भावे कखा भी हो गए तेरी याद करा गा अली नफ्स वाला हिस्सा नहीं चाहता अली नेरा घर चाह جتھے تیرا حصہ عبادت والا ہے آخنا سبحان اللہ اور فرمان اللہ بندے سل کے جا حضرت سخی سلطان باہو بولے آل فرما نے اللہ پڑھوں پڑھا فرو گیا ہے جابوں پردہ را فار ہوں پرتالوں سردار اکھ ہزار وہ را کتاب پر ظالم نفسی نہ باج اعج اے باج فقیر اندردانی رکھا سبحان اللہ. اللہ خدا دیا بندہ فرماؤ سن کے جاوا علی مشکل خوشحال فرما مینو مسجد نال ایڈا پیار ہے کہ میں دن سے چڑھ سکنا مگر مسجد چڈنا دل گوارا نہیں کرتا سونے کیوں فرمند جنت حصہ میرے نفس دشمن کا بھی پیا کھان والیاں پیون والیاں والی مسجد اندر ایک یاد مولا دیے اتے حصہ صرف میرے رب لال ان دل علی مشکل گسا نے صاف کی تے. صدقے جامعہ اج علی دے نارے مہنا لے مسجد تو انہیں دور میں صدرنے جو میں تیر کمان تو جاندہ ہے کہ انہیں بے علی علی علی میں کیا سرکار اے نعرے مار کے علی نو درانا پھرنا ہے جیت کرنا پھرنا ہے علی پاک نو نعرے اندھی لوڑنے ہیں ने छोड़े ने हालाके हर बंद चाह मेरे पुत्र चार दिन जिंदा रहे ताकि मेरा नाम निशान दिंदा रहे मगर अलीफा के मतलब रख जा वे सोने तेरा नाम दिंदा रहे मेरे पुत्र कुरबान हो जा تو میںسج خدا گا گا پہ گل مسجد چھوڑ کے لندن چنی سڑوں کو خدا لبے ڈاک جلیا علی تے میں تے جنت مقابلے مسجد چھنا سبھا جڑے آخ مولی جی مسیح گئے دنیا چن پی پڑ گئی ان آخ مل مکالا بھاوے چن جا بھاوے لندن جا سانے یار کا گھر ہی کافی خدا قسم کر کے ہوئے دبے قدرے رہی جی نظر ہوگی لکھ لندن دیا کوٹھیاں سامنے ہو مسجد ویکے گا نورے خدا نظر آئے گا پر دی ہو گل تو اللہ قرآن ہے لا تامل اب سار وامل کنو ب اللہ دائر سیر والی نہیں ہوں دل ہی خدا دی قسم کر اکھا نہیں سن دے پر دل دیا اکھا سارے رکھ دے سن اصل اکھ ہوئی جڑی دل والی انہیں اس دل والی اکھ سد کے غور فرما اور فرما قدر قدر پوچھنا پگوس پاک میرا کول پوچھ میں پیر یاروی والے سرکار دے دالات پڑے آپ گلان نے نارہویں والے پیر دیا کتاب سامنے پی اس کتاب دا نام الانوار القدسیہ امام ابد الوہب شارانی رحمت لال اب ہی جی میں خرید کر کے آج مو لکھو لے لیا لکھوں کیا لوگوں سنا لکھوں کیا لو شالا اللہ دین لکھان لاک لکھا لکھ پتہ نہیں اپنے پنڈ دا نام لکھو کیوں رکھی کھڑے دے میں تو یہ سمجھا گا شالا تیل رب لکھا لکھ سد کے جاگا اور فرماس دسنا تین نفس کی خواہش کو دل ناف کر خاطر کنی فقیران محنت کرنی پہ جا کے رب سونے دار لبدہ ادارہ لبا وے مولا ادارہ لبا رب سونا بندے پہ مہربان آپ کئی نے جدو جے میں کئی سار جی مینو کسی ویخ لینا میں اپنے آپ پاگل بنا لینا گنگیاں وانگو گلہ کر لگ پہنیاں گوش پاس فرماؤ یا میں نو بندیاں ویکھنا میں گنگا بن جانا یا پاگل بن جانا لوگ کا سمجھنا ہے پاگل ہو گیا ہے کئی بارا میں نو چک کے تے جناب حکیم کو لائے جانا آنکھنا یارا بندہ پاگل ہو گیا وے اینو ویکھتے سی مگر پاگل کتے سنو تے گل پائی کھڑے سن مولا دی او اپنے رب سونے دی گل پائے کھڑے سن آ فرمو دے میں بغداد دے جنگلاں وچ عراق دے اجڑیاں مکاناں وچ رہندا ہوندا ساں 25 سال میں اس حالت گزارے نے مخلوق نو میں نہیں ساں جاندا ہو نہ مخلوق مینوں پہچان دی سی میں رب نو پہچاندا ساں رب مینوں پہچاندا سی کنے سال بولو تو سی برابر سلامتی کنے سال پنجی سال آ, پاک ہاؤس پاگ ایک سال تے میرا انج گزریا نہ کوئی کھانا سا نہ کچھ پیندہ سا نہ میں سوندہ سا ایک سال پورا میران کا پاک دا انج گزریا گزرا خدا دیا بندیا غور فرماؤ ہاں جی جب انہاں نے اپنے فرمایا گلہ رب سونے لگا اس نے کیونکہ سلطان باہو فرماؤں سخی سلطان باہو فرماؤں من رب او سچے دا حجرا،, حجرا اے من رب اے سچے دا حجرا دہجرا وچ مار فقی چھاتی کرم نتی تیرے اندر آبی حیاتی او شاک دا تبال تال الر رے شوق بدی بار ہل رے مت مطلب نبے یاری چڑتی حق حضوری تین نو بہ جات دی رمزی پشاتی سارے عوضے ہی نہیں مگر عوضہ کوئی نصیب والا بنتا ان ابو جہل نی بنا ابو لہب نو بھی بنایا پوش دکھنچن بھی بنایا سارے سور کتے بلے نہیں پیدا فرمائے نہیں. مگر سد کے کئی نصیب والا جہاں مولا دلا بند بندہ مولا, دا اوبن دائی, اوبن دا مولا دا جی دے رب رالی ہو جائے جی اللہ راہ وردو آن اللہ فرما میں اپنے نبی صحابہ تو راضی ہو گیا او میرے تو راضی ہو گئے بس ہونا تھوڑی وضاحت کرائے رب کا بندہ جیب نہ رب اعتراض کرے رب تے اعتراض کرے رضا دما پہ دس نا رضا وی جڑا رب نو پسند آ جائے رب دا ہر کام پسند آ आ جا اچھا سمجھا دینا رب بندے کرے باوے تر لے آخر سونا تیرے ہی مالے مال میں ناراض ہو سکنا سونا بہتر آنا ساری کائنات نام تو تو لا ٹوکیا میرے پو واروں باری بڑھیا جا سونا میں تیری خاطر تر ناراض ہو بندہ فقی جی تڈے تو اسا تو جو بھی جا فکیر اُن تر بندگی واسطے توجہ رکھ آخنا اللہ امام غزالی رحمت اللہ تین چیزاں ضروری ہوں ایک اللہ کے حکم اگے جکیا رہے ملا جو فرماوے گا تے مینو آخ میں چوری تھوا ویخ میں انہوں نے کیونکہ شی کی تھی انوکھی یہ تین ملا کے لٹ لوگ دشمن بن کے لٹ پترو چڑھ دو جب آئے نا ٹھنڈے ہو سانو گرمی چاہیے سیڈے ہو بیٹھے چاہیے ٹھنڈیا نو جنوت ہو بہن تو امریکہ والے پاس سانو ہر وی مولا حسین والی گرمی تو غیرت والی گرمی چاہیے غور فرمائے سی شی دی انوکھی ملا کیا لوگی کی دشمن من لٹتے میں لوگ دشی من بن کے دو شاہ گھر بار لا فلا مند میں غور فرما خدا بھی قسم کر کے آنا کئے شیطان دے بندے دا فرق سمجھ لے پھان بڑی سوکھی ہو جائے گی دس دیا اللہ دے بندے دے شیطان دے شیطان فرق لے شیتان بندیا بندہ ہی اللہ سونے دے کم پہ اعتراض نہ کرے تقدیر خدا تیرا بھی رو جد کوئی برا کم ہو مولا سلم کیا میں جب چنگا ہونا ہو تیری مہربانی ہوئی آرادا اچھا چشتی اچھا اچھا اچھا یہ مسلے نو کھول کے کوئی مثال دے میں آدم علیہ سلام تبلیس دے کسی بھی تو دسنا چاہ مڈ تو گل لیا ہونا اللہ وہد لا شریک مولا توجہ رکھ حکم فرمایا فرش سجدہ کرو کیتا کیتا اللہ نے فرمایا فرش سجدہ کرو کدم سجدا سجدہ کرو اللہ نے حکم ارشاد جاری فرمایا توجہ فرما ایک لین سی جنہیں نہ کیتا سجدہ نہ کرنا بھی تقدی لکھیا ہے سلامتی نہیں کرنا جب نہیں ہوں رب سونے فرمایا سجدہ کیوں نہیں فات اتراج کیا سربر ربی بگوئی تنی۔ اللہ تین گمراہ ران دے ہا کے بنتا سی غلطی ہو گئی بنا مرادہ چنگا تے ہاتھ چا جوڑتا سونا جی ایک بار خطا ہو گئی معاف چکر ایوے پون سجمے پہ جانے جی ہاتھ چا جوڑدا اس لانتی بھی رب سونا اعمبی چادر چا ہو کہ ایسے ہاتھ جوڑ آدم مقام پہ ملد جب آدم علیہ السلام اللہ نے فرمایا نہ قریب جایا دے فرمایا گرختیاں رب روکیا نہ جایا گیا آپ سرکار گئے بھول کہ میں نے رب روکیا کہ نہیں اس گل نہیں بھول گیا کیونکہ اللہ دا فقیر جان کے چیتا تے ہوگی دے نیڑے نہیں جاتا یاد رکھنا میری گا فل گئے گئے درخت کے نڑے گئے اور گل وہ جان کے شتان مکالا ملی گئے درخت دے قریب گئے جد رب سونے نے زمین پہ اتاریادم رب زلم لو لنا آد میرے پروردگار دار اصا پہ ظلم کر بیٹھے ہر فرق شیطان شیتان تو گمراہ تک بھی ہے سی تقدیر ادھر بھی ہے مگر کی فرمایا حضور سی محمد سرکار دے د فرما دے راک نہ سگانج ایک پاس ایک پاسے سڈا بابا آدم ابلی برائی اللہ آئی کرائی کرائی بابے آدم لام گناہ بھی نہیں کتنا پول کے ترا تو نہیں ٹھٹتا کہ ٹرٹ جا پھر بھی ہاتھ جوڑی اتو ہی اللہ والمنصوب کی کیا بابے آدم نے رحمت خدا کی آگوش نبوت دا انعام پایا جدو فرمایا ربان रब्द से एक किस्सा बना के आदम की आवन वाली औलादू इे पिछे ना जाया जे जे बुराई कर दव आख्या जे रबा तेरी तकदीर सी नहीं तो लान तक तो शैतान वांगों पावेगा जब हो जावे مہربانی ہو جائے گا توجہ نہیں کی راک نہ سب ملا یہ سا نفس بڑا نام راج جی پنج روازا پڑھ لیے نا تو اپنے ویکن لگ پہ باشی دین مائی مائی مائی مائی جتھے کو مقالہ ملبوے تے پھر پتہ کی آتھے باش جی مولا جی جو ائی پر نا مراد اں نیکی تقدیر نظر نہیں اتی اے نمر ابلیس بنیا بیٹھا شیطان دا کم بھئی برائی کرے تے رب لوشمت کرے اس کرے کھا لکھتے تے آدم آدم, تے آدم دی اولاد دا جے کچھ ہو جائے تو آخ سونے لطیفے کی گل آل�... آل... آل... آل... lat時... اللہ آخرا سب امام ابن حاضر ہے مکی رحمت اللہ افزواجر شریف دن لکھنے ابلیس آیا اندر سونا میری سفارش چکر رب ماف چکر بھائی یہ کر لینا پر اندروں یہ ہونا بھی اوتھے رکھنی جی مجھے ایک وکیل پیا کہ آئے چی صاحب آپ اچھا روانا تو با آخر رمالی شادی پڑی پڑی ساری دیہی تو آخیا یار لا معافی سویرے مڑ لے جان بائی بلیس مار ہے موسا دندا فرما معافی فرما دے موسیٰ کلیم نے فرمایا آدم اے موسیٰ اللہ نے فرمایا اے کلیم یہ ساری شرط پرانی تم آدم کی قدر نسر دس پر بابا چودھری سی پورے دنوں کا سکھ گل کوئی نہ ہوئی میں کیتا ہوں قبر نو چلے میں کام اللہ نے فرمایا کلیم تو بول تو نیت صاف تے پھر ہاتھ بھی جوڑی دے دا سونا ہوں نہیں کرمود غز نبی رحمت بڑا نورانی بادشاہ سی ذرا آخر سب لگ اج دے سیتانی تو نورانیا نورانی بادشاہ محمود غز نویور سید کا خادم سی بادشاہ جڑا محمد پاگ بھی شرید کا گلام دوسرا بادشاہ بلیاڑ سور کتا بلا ہاکم محمد پاک میں پورا محمود گز نبی رحمت اللہ سکار نے وزیر اعتراض کیا تجاز پیار چوکھا کرنے इन चल के जीसा क्यों तेन कटी घाटा क्या सारे वजीर एक कीमती हीरा पत्थर मोती फिर आपने फरमाया लो लो वजीरों वारी यू तोड़ो हूं जरा फड़े आखे बादशाह सलाबत एड् सोहना कीमती हीराबर हूं बेवकूफेना सोचा جڑا آخد پیا بادشاہ سانو سا بھی تے پتا ہے وہ بھی تو بے وقوف پہلے ویڑیا گل کیتی واروں باری جواب دے گئے جدو باری آئی آیاز آیاز اللہ لال نہچھا نہ پتھر پھڑیا زمین فرش پہ توڑ دحمود فرماندہ یا ہاتھ آ سونا گلتی ہوگی جی اگو چدو آپ آخی ہیں आंदा सैन तो हूं तो आप पे तो पिछले वजीर साफे च आ जा समझ गया बैठा है फिर जो प्याल फरमा है راج اس راز تک ہو اللہ جب ہو گئی نفس دی شامت پھر ہاتھ چھ دے کیوں کی شام نہیں آئی آخر ہاں فتح ہو گئی آخ نا سنان ہاتھ جوڑی رکھیں گا پھر بندہ خدا دا بنے گا نہیں تو بندے اپنے شیطان دے ہاں جی اساں شیطان والے پاسے آئے کھڑے ہاں جی سڑکے دوا کلندر لاہور بولے میں رہی شو نہ وہ عش میں رہی غریب میلا نہ وہ غزل ندی میں تڑپ رہی نہ وہ غزل نوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ زلف آیا نہ رہا بھی قسم کر کے آؤ اج سو سو ڈنگر بن گئے ہیں انسان نہیں رہے آخنا سبحا سونے اللہ بندے ایک رب سونے اعتراض بولو بولو رب کی راضی بھی نہیں کرتے ساڈی قوم ہوئی تو رٹا نہیں جو رٹا دے نہ ہر تھان جی ہاں رٹاجر تھا ہاں ہاں ایک اپنے آپ تو اللہ کر اسی سارے خدا دی قسم کر کے آنا چاہو فرماؤ فرماؤں بندہ تو اللہ دے حکم اگے ہر ویلے چھکیا رہی اللہ دے حکم اگے ہر شہواری رکھ دائی دوسرا سکھا دو جان برداشت کر سرکار دیں بندگی اتنے دن والا اعلان پیا کرتا سی ایک دلی لوگو میرے خیال سی یہ اعلان کر رہا پڑھ سی یارو, پڑ یارو بھائی تھوڑا جہا حصہ ہا ایلان کرنے والا پاختا بھی کرو حاصل یار بڑا احسان اللہ تو بڑا احسان پا کر دے تھوڑا جہاں جب یہ بے لی ساڑے سنگ آخر کے مولوی اج آئے بھٹے رابا हम सानू पचावे करते मैं, मैं क्या मोंज कुटी चनी तमीज नहीं पहलो मुसलमान आखना पारो वे कोई दुनिया वास्ते भी वक्त क्या करो नीरे दीन जोगे ही लगे रे पहले आखना पुत्रा ये रब जो गया उठ कोई, कोई काम ही कर लै दुनिया दा चलो थोड़ा जा खान पीणे ही कर लै का जी कर मेरा दिल नहीं लगता रब तो सिवाओ कि सिवाओ खुदा कसम करके आना अज लानत उल्टी जो पई खड़ी हम जिस मौ कत ने हर शायर साडे मुंह हर जरूरत सा पूरी पैदा किया बंदगी अपनी नहीं। انہیں سنتے نہیں بھیجا پیمنٹ نہیں بھیجی جاؤ روزانہ امتحان لے کے قبرئی باروں بار دفن کرائی آئی ہر پنڈ شہر خاموش شہر وس گئی جنو قبرستان آخ دے خدا دیا بندیا سیر کرے کبھی قبر کر تین پتا لگے وہ خدا دیا بندوجنا آخنا پہ دنیا وقت کڈ لو ہوں دین پہن وا وقت کڈو یہ منافق کے مومنٹ کا فرق منافق आपना सारा यार वक्त दुनिया चलो यार चलो दो चार सजा आख्या प्या मैं, मैं मसीह आया फिर जद निकलेगा मसीह ج جی مل گیا کوئی بس جی پوچھتا ہے جی میں بالکل ہوں نماز پڑھ چکا پھر اگانٹ ہوتا بس جی میں نماز پڑھ کے چلو ہوں گھر میں ہو لوا اتنے پھر نماز کا چکا پڑھ ایک بیٹھا پر ہوں ویخ رگڑا کیونکہ لات نماز کی لات رسا پا ل جیس سرکتے جائے جس سڑک پہ جائے گا جس دکان کو بیٹھا ہاں جی فون آ گیا ہیلو ہاں جی وہ یار میں حالت ہونے تو نمال ترکا وہ نام مراد کو مناخت کی نشانی سے لوکی ج کوئی کر بیٹھے گا لوگوں کے بار بار بار بار ان کا ذکر کر کرسا لاتر پیا کھچی پھر گئی کدی نماز رو کاج رو کدی جناب جی روپیہ کسی مول بھی لینا سٹیا سو دباس پھر خرو پٹ لین جی ماؤ جی آ گلو کریا کرو پتا اچھا بہت کچھ خدمت کی اس نہیں اچھی پرانے خدمت گزارا من مرادہ پانچ دے کے پرانا ملا سان کی خدا مومن منافق دنیا کا ر تھوڑا جا وقت چرا کے کڈ آئی دین پھر کڈ کے تے گا مومن مومنٹ نشانی ہمیشہ یار یاد ری کیونکہ جو دم گا فری سو دم گافری سانشد سبکی پڑھایا اڑیا سخلی گیا کل اصا چت مل لایا جا ہو لے رب دے اسا ایسا ساشتی کمایا اس ملی گاہو ات مطلب پایا بند بھیا فروا رب سونے کا بندہ لٹو سڑی جب ادر دکھوڑا مر ج ویخ گوس پاک نے کنی محنت کی جا کے غوث پاک ایسے غوث بنے کہ دے جاہ ترا کبھی شیخ ابدل حق محدش دل بھی بنے کبھی امام احمد رضا بریلوی بنے آئی کدی میاں شیر ربانی بنے آئی بندہ توجو فرما دے لو جنا چہر دل دے دل دے شیشے خاحش تو صاف نہیں کرے گا چر حق ہکی کر چہرہ کبھی صاف نظر آئے گا مان دسوے بند پئی ہو شیشے منہ صحیح نظر آپ بولو تو بنتے ہوتے جی گی اگے گول شیشا لگا ہوں ہو نا گول اگے ہو پتا کیس گیا ہوگی نا چھ فٹ دگتا ڈیڑھ فٹ فٹ تے دا بلا خدا شیشے اور بنے پے لکیر ہوں وہ ویخو نا تو منہ دے پیسے ادھا اظہر آئے گا ادھا نظر آئے گا ہوں شیشا دےو سی تو منہ نظر دستے دو سوڑے آن ایس جلدہ شیشہ یہی حشرن بھئی یہ دنیا چڑ گئی تو یہ دنیا تو صاف ہو گیا ہے تو آخرت نار پیار ہو گیا آخرت نار بھی اس راستے کہ انہوں مولا نے سادے لئی پسند فرمایا ہے تو فیر شیشہ و خاندہی روخ و جدو چروکھا دے سیدا نظر نظر فیر بن گئی اللہ ہر کم کام سراپا ہدایت پیچھے چلنے والا مستفا توجہ ہے کوئی نہ فلی نہیں لبنے آپ والی لب بچے کسی بنے میں لین گیا ادھر کی لین گیا آرکی لینا گیا میں کمانت پائے میں مومن کا دی دنیا دی تعریف نہیں کر سکتا ترقی تو بکواس پہ کرنے مومن دی ترقی او دو ہن دیئے جدو ایمان سلامت دین سلامت لے کے رب دی بار گاویل پہنچ دے مولا کائنات بند ترانی ہن دے او سلے مومن دی ترقی اخیر نو پہنچ جان دیئے ورنہ مرادہ تو آج ترقی پہ آنکھنے اج ترقی ہو گئی آسی پی, ترقی امریکہ بھی اسے پیر بھی اسے پسند, پسند کرے پسند کرے بندہ بھی رب کا بنیا پنا تمیز نہیں جیڑی شا رب پسند ہے کافر نئی جیڑی کافر نسند ہے رب نو نہیں جیڑی شا گرج پسند دو, بول بل نہیں جیڑی بل بل کی پسند ہو گرج نرج کی پسند کرب کی پسند اللہ سونے کی پسند پسند غیرت پسند شرم و پسند پسند آخرت پسند، دین پسند, پسند, پسند, پسند، قرآن پسند،, پسند, پسند, پسند ایمان پسند، اللہ وحدہ اولا شریک مولا، عدل نو پسند، انصاف نو پسند کردہ، رحم نو پسند کردہ، ایک دوسرے دی خدمت نو پسند کردہ، مخلوق دے کم نو پسند کردہ، سندا جاؤ، خالد کے قینات حرم نیکی نو پسند کردے، کافر ماں ماں جنا زنا کرے سور کھا کتے کھاوے سلم کرے کرے انسان نارے مارے ایک آئن سٹائن اوپا... سائنس ڈاؤن داون... جنہیں پہلا بم جاپان تے مارے آسی یہودی سی پاگل ہو کے مرے آئے سی ہائے میں کی رب نو جواب دے آنگا میں دھائی کروڑ بندہ مارے آئے ایک بام ناز اللہ سونے نو کی مو وکھا آنگا آخیر پاگل ہو کے مر آئی اللہ کیا <سلام> پسند کر دنیا نو مرا کے ختم کر, پسند کر دہشت گردی نو پسند کر دیں بڑی جناب شوہر کے خلاف کرنا پسند کر دیں ٹی وی پروگرام آتے ہیں عورتوں دسیا جائے نہیں عورتوں اپنے حقوق منگو حقوق منگو حقوق منگو من کی حق منگو آخر عورتوں کا حق منگا ہے جنہوں مرضی بنا لیں ج مردی یار بنا کوئی مرد نو روک نہیں ستا ماں پیو جی روکے پنجی ہزار جرمانہ پا دوتا ہفتے مرد اور باغی ہو پسند آئی اللہ دیا دنیا تے رحمت پسند سب اللہ اللہ پسند ہے کرنفی اور تو اپنے گھر کرار پکڑو کتنے رو ایک پسند بولو بولو ڈٹ کے سکول تو انگریز کی پسند کرتا ون فی بوٹے کننا وا سوٹے کن اللہ کرنفی بجوتے کن بوٹے کننا سوٹے کنو بوٹ ون پاؤ سوٹ ون سب مارو نہ چکا ٹکا تو سمجھنا اج کیوں برباد ہوا خدا دی قسم کیا مک دی گالتی گالتی بابان بول دی کری جہاں چشتی ملس کے حق براہ نہیں دے دار دوسرا دا ہی جنہیں ساری زندگی مالا آخرت تاریف کردہ گزار پتر نبی پیکر بنے اللہ صدقے کے یہ امریکا امریکہ دی رسول مجھ نہیں لگتی ہاں تھے توجہ کوئی امتحان ہو سنو امتحان آئے خدا دی قسم کر کے تمہیں ولیاں راہ دسنا پیا میں دسیا پہلا سراطے مستقیم اور اولیاء اللہ ڈٹ کے بولنا سبحان اللہ ہر امتحان دے کھولے سنو یاد رکھنا اللہ سونا اپنے بند کا امتحان لائن اپنے دشمن ہر طاقت اپنے دشمن ہر طاقت دالا نبلو من کمبن خو اللہ سونا مال فران طاقت افراد نفری اصلا پھر ادھر ہے پھر ازما ہے کیڑا ہے تے منافق نا منافق وہ آدھے سخت بم سے میزائل نے بھائی آپ مولوی اور را دی مو چلے جابے لیکن وہاں لان منافق نی تمیز نہیں ہوتی وہ کدی موت تو ڈرن موت تو بچیا بولتے صحیح طرح میں چشتی آخر تان تلی رکھی جان تلی رکھنی میں آخیا جناب تشا بادشاہی کلے بچ رکھی میں مات مریچی بھاوے ڈرے باوے مرے جو مرنی ہو نہ موت, موت تو بچ تو سکدا نہیں جے ایویں ہوندا تے ڈرنا موت تو ڈرن والے کبھی مر دے ہی نہ منافقا آنکھیا حضور دے زمانے نبی پاک دے صحابہ جڑے شہید ہو گئے جنگاں وچ منافق کہن لگے جے اے نہ جاندے میدان وچ پھر ਸਾڈے کول مدینے وچ بیٹھے رہندے اج نا اللہ نے قرآن دتا محبوبہ اُنہ نو جی سچو جے نہ بھی مرے گا نہیں تو پھر اپنے آپ موت تو بچا لو جی تشا بیٹھے چیٹیا بچنا نہیں छाँ थले मिटी, खुदा दे ए, ए, शाला ना मुरादी छां थले बहन वाला मिट्टी सुहा बचे का डर माता शाला भैड़ी ना किसी बने तो ना आ जा क्योंकि बन्ना इथे रह जा بندانگ تگے بنے پیچھے جان کسے بکری پیچھے نہ مار کسے چھترے پیچھے نہ مار مات تیری منجی نسے کھوتے نے منہ چ ماریا ہوں کبھی آیا اے تیرے کووتا نہیں کھلوا اس پچھے نہ میرے ہزور کا ایک صحابی سی راک میرے یار ہزور کملی والے آکا نامدار کا ایک صحابی سی کپڑے کی گنڈ پیسے بنے سن چور نے چوری کر لی حضرت عبداللہ مصور صحابی نے یا اللہ جے اس صاحب ضرورت سی اینو برکت پوری جے اینو لوڑ کوئی نہیں سی یہ آخری گناہ چا بڑا یہ بعد گنا نہ کر سکے میں کے دو سوا آ جن تقسیم کرے تین چاچیا دو چاچے ایک میرے والد کے تے تقسیم چرگا رقبہ پجہتر وگا خدا کی قسم کر کے آ دون چاچے ایک سو ایک اپنے نامے چکر آیا دوجہ نے سو اپنے نامے چکر آیا میں دل نہ خیال بھی نہیں آیا کوئی رقبہ بھی ہوں خیال تے سونے نے مہربانی کی تے اپنے دین دا خیال چپایا سو خدا دی قسم کر کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ چاچیاں نو دو سو کلیا نال عزت نہیں ملی جیڑی فقیر نو محمد پاک دے دین دی غلامی کیونکہ میں دشمن är. میں دشمن صرف سمجھنا نا میں دنیا دے دشمن کوئی دشمن میرا جان دا بھی دشمن ہے میں کوئی دشمن نہیں خدا بھی قسم کر کے میں جانی دشمنہ واسطے دعا کر بہ ہدایت یار یا اللہ ایتھے آن کے کوئی خان بن کڑائی کوئی چودی بن کڑائی ایک دوجے نڑے دنیا کے پیچھے اکھا وڑیا جد روہ سنا تے کوئی جھگڑا ہوا تو اسلام مذہب رکھنا اسلام روح کا مطلب یہ آدھا فقی آ تم زمین تے روح والے جہان چر جا روح والے جہان اسلام اسلام مطابق آنا پھر اسلام وال جنگ کدی دنیا پیچھے ہوندی نہیں اسلام والے جب بھی نے سونے دے دین پیچھے لڑتے مولا حسین لڑیا اللہ شریف مولازماؤں سن لے دشمن جب ہے صرف نفس شیطان کا امریکہ بش ن جو کم و آخے کا مولت کرنا جو میرا نفس آخ رب برف فریاد کرنا ہے دی خدا <سؤال> دی کسم سمجھ لو ڈر شالا <سؤال> دے موت ادھر جنا لوا لکھ نبی پڑھن آ چشتیاں ہیں سوا لکھ نبی جنا درد پرن سو لکھ نبی ہر زمانے سوا لکھ بلی غازی صاحب دا جنا دڑن آئے کھڑے سن فرشتے آسمانی وی آئے کھڑے سن जब जान दी की कीमत समझ ली जान का मुल पछाण सू खोते कुते पिछे जानवर नहीं जान बर्बाद करनी मुंजी पिछे जानवर नहीं जान बर्बाद करनी मुंजी बासपति सुपा कि जब पकाना ना आने एड्डी सोनी होरे कमरे च खुशबूर थी जो अपने अंदर शुटर रहे बार आर की मैख्या सरकार होनी की बन हूं मूह तो कपड़ा रख लिया मखिया लग पी کی بنیا جی خیر تو بڑا جی پیچھے پاگل ہو خوشبو چھٹوں نکلے پاوے اتوں نکلے ایماندار یہ باشپتی الٹی کر کے باہر چٹو ہوں تو پاک منہ تھان نکلٹی جگہ آئے کدھر آئی منہ تھو الٹیا آئے وہ سر سم کے ویسے ترقی یافتہ ایڈے ترقی بلے بلے بھائی جی پتی آئے تے بدبو چھوڑے جی بالو شائی آئے تے گند بن گئے سٹھی روسٹ چڑ گئے بروست چکن بروسٹ تے تو ٹٹی بن کے ترقی تو یہ ترقی آ جا بندے نہ لگتا گے اس لوہے بھی سونا کر چڑنا پھر فر بابے فرید ورگا بن جا آخر سب خدا بے بندے سن کے جتھے مولا مہربان ہو فرماؤں فرماؤ موت تو ڈر کدھر دنیا دی خاطر نہ اس مردار دیا نہ آ جڑی بے وفا ہے چڈ جاندی ہے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرماؤ دشمن کا فلا دیوان الله نور الله